بسم اللہ و رحمۃ اللہ علیہ محمد محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ رسم الراء باقی تمام سامی برادر خانہ صاحب کو سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ کتاب دعوت شریف درخت نمبر سات سو بیس ابلیگ تین سو باسٹھ ہے سات بیس دعوت شریف کے شروع سے ابھی تک کے درست کی تعداد ہے تین سو باسٹھ جو ہے ابراد کی ابراد فتح میں ہم لوگ میں سے مقدس یا مزلو ہیں۔ اور یا معذہ کے جو و برکات کل کے درستوں کو بتایا تھا ابھی یا مضلو کے فویض و برکات کے حوالے سے تھوڑی توضیحات ہیں ان میں نمبر ایک جو ہے آسماء رب العزت میں یہ سم جلالی ہے جس طرح المویز جلالی تھا المزل جلالی اس کے عدد سات سو ستر ہیں ہاں جی آسما کے عادات جو ہے محسوس عادت میں پڑھنے کا خاص اثر ہوتا ہے لیکن یہ کسی استاد کی سرپرستی میں پڑھیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے نمبر دو جو شخص پچہتر بار ہاں جی سیونٹی فائیو پچہتر بار اس اسم کو پڑھ کر سجدہ کرے فرماتے ہیں اور کہیں الہی مجھے فلان فلان ظالم کے شر سے امان دے تو اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرما دے گا یہ جو ہے اس اسم کے خاص خیض ہے ہاں جی فرماتے ہیں جو شخص جو اس پچہتر بار زیادہ تعداد بھی نہیں ہے اسلم کو اس مقدس کو پڑھ کر پڑھ کر سجدہ کریں اور کہیں سجے میں الہی مجھے فلاں فلاں ظالم جو بھی آپ ظالم اس کا نام لے کر ظالم کے شر سے امان دے تو اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے گا یہ فیض و کتاب شرح اور راز کی جو ہے صفحہ نمبر ایک سو پانچ پہ اور کتاب حرض سلمانی کے صفحہ نمبر ایک سو ترپن پہ مزید آگے فرماتے ہیں اس کے فیض و برکات میں نمبر تین جو کہیں رات کی تاركی میں ہاں جی مٹی پر سجدہ کر کے مٹی پر سجا كر كے سجدے میں ایک ہزار مرتبہ ہاں جی یہ دعا پڑھے ایک ہزار مرتبہ یہ دعا پڑھے یا مضل الجبارین یا یا مزل الجبارین یا مبیر الظالمین لفظ مبیر لایا ہے انہ ان فلانا ظالم کے نام لے لیں ازل لیں فا خوز لی حق کے منہو فا خوز لی حق کے منہو, منہو تو فرماتے ہیں تو بلا شک شفا اللہ تعالی۔ اسی وقت اس ظالم سے حق لے گا اور مظلوم کو اس کا حق مل جائے گا اس قسم کے بارے میں یہ یا مزل الجبارین ہاں جی جو کوئی رات کی تارکی میں مٹی پر سجدہ کر کے سجدے میں ایک ہزار مرتبہ یہ دعا پڑھے یہ پوری دعا ہے یا مزل الجبارین یا مبیر الظالمین ان نہ فلانن ظالم کا نام لے ازلنی فخلی حق کے من ہو یہ دعا پڑھیں تو بلا شکر شبہ اللہ تعالیٰ اسی وقت اس ظالم سے حق لے گا حق لے گا اور مظلوم کو اس کا حق مل جائے گا یہ ایک فیض اس قسم کے بارے میں دوسرا جو فیض نمبر چار جو شخص اس دعا کو یا مزل الجباری نوابی جو دعا کو بتائے پورا پچپن بار پڑھ کر سجدے میں جا کر یوں دعا کریں الہی آ من, من فلان ابن فلان لفظ فلان کی جگہ وہ شخص ظالم کا نام لے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسے اس ظالم سے امن عطا کرے گا یہ جو ہے مصباح کف امی دعاؤں کے کتاب قدیم اس کے صفحہ نمبر چار سو اٹھہتر فور سیون ایٹ اور کتاب نمبر دو ایک سیر العوت درواربی میں دونوں کتاب آوزات کی کتاب ہے دعاؤں کی کتاب اور اس کے صفحہ نمبر تین سو سولہ پہ یہ دعائیں یہ فیض و برکت اس عشم کے ذکر کیا ہے اس میں جو ہے یہ دعا کے اس کے دو فضا لکھا ہے خفیز و برکت نمبر پانچ امام علی رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ یہ اس مقدس تمام مظلوم لوگوں کے لیے ہیں امان فرما یا مزل جو ہے یہ اس مقدس تمام مظلوم لوگوں کے لیے ہیں اس اسم کے برکت سے تمام مظلوم لوگ ظالموں سے امن و سکون پاتے ہیں یعنی جو بھی مظلوم اس اسم کا کثرت سے موت کرتا رہے اور ظالموں کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ اس مظلوم کو ان ظالموں سے جو ہے ہر صورت میں امن و امن عطا کرے یہ <تصح> <تصح> <تصح> جو اسمقدس کے فیض و برکات میں سے امام رضا علیہ السلام سے منقول ہیں یہ فیض جو ہے نہایت عامیت کے عامل ہے دنیا میں ہر کسی کے لیے ظالم ہے اس وقت تو دنیا ظلم سے بھرا ہوا ہے ہر کوئی جو ہے دوسرے کے مال چھینے پہ حرب کرنے پہ لگا ہوا ہے کہیں سے امن انصاف جو ہے تو انصاف نہیں ملتا ہے حسن غریب لوگوں کے لیے تو وہ جو ہے یہ دعائیں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ظالموں کے شر سے اس کو بچائے گا علام اللہ کے یہ جملہ بہت اہمیت رکھتے ہیں امام فرمایا یہ اس مقدس تمام مظلوم لوگوں کے لیے ہیں تمام مظلوم لوگوں کے لیے ہیں اللہ نے ان کے بچاؤ کے لیے کیا اس مقدس جو ہے ہمیں بیان فرمایا اس کو ظاہر کیا تو اس اسم کے جو ہے برکت سے تمام مظلوم لوگ ظالموں سے امن و سکون پاتے ہیں یعنی جو بھی مظلوم اس اسم کا کثرت سے ور کرتا رہے اور ظالموں کی شر سے بجنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ اس مظلوم کو ان ظالموں سے ہر صورت میں امن و امان عطا کرے گا یہ کتاب عشق دعوت کی سوال نمبر تین سو سولہ عیش المقدم کی پیج نمبر جو کئی سسم کو کثرت سے پڑھا کریں تو جس دشمن کو چاہیں ذلیل ہوگا ہاں جس جو کئی سسم کو کثرت سے پڑھا کریں تو جس دشمن کو چاہیں ذلیل ہوگا مسئلہ جس دشمن کے جس جس دشمن کی ذلت کے لیے اور اس کی شر سے بچنے کے لیے آپ دیر و دماغ میں یہی جو ہے ذہن میں رکھ کر یا اللہ دشمن کے شر سے مجھے بچا اس دشمن کو یہ میرے دشمن کو جو مجھے ذلیل کرنے کے پیشے پڑا ہوا تو اس کو ذلیل کر اس شرادی صاحب اس, اس مقدس کو کثرت سے کریں گے تو جس دشمن کو چاہیں ذلیل ہوگا یعنی یہ اس مقدس جس دشمن کے خلاف اور اس کے شر سے بچنے کے لیے پڑھیں اللہ تعالیٰ اس دشمن کو ذلیل کرے گا اور اس مظلوم کو اس کے شر سے بچا لے گا تو یہ اس مقدس بھی اس لحاظ سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے جو کہ اگر کسی دشمن سے بجنا چاہتا ہے یا کسی دھابا کو یعنی جانور کو اپنا متی بنانا چاہ چاہے جانور کو تو اس دھابئی یعنی جانور کے شر سے بجنا چاہیں نی جو ہے تو اس تو اس اسم کو کثرت سے پڑا کریں تو اس کا دشمن ذلیل ہوگا اور وہ اس کے شر سے محفوظ رہے گا اور وہ دھابئی جانور اس کے لیے آرام ہوگا اس کے متی ہو جائے گا رام ہوگا جو یہ تینوں بھی یہ سب یہ کتاب ایک سر دعوت کی صفحہ نمبر تین سو پر ہے تو یہ جو ہے مقدس یا مزلو کے جو ہے کل سات جو ہے فیض و برکت آپ لوگوں تک پہنچایا اور یا کے جو ہے پانچ یا معزوں کے پانچ تو کل بارہ جو فیض و برکات ان دونوں اسموں کو ملا کر آپ دونوں کو پہنچایا تھا <coughs> پہنچانے کا شرف حاصل کا ان دونوں میں مجموعی تبصرہ یہ ہے کہ جو کوئی اگر کسی دشمن تو یہ چند فیویز و برکات جو یہاں نقل ہوئے بنداخی نے نقل کیا ہے کل مجموعی طور پر اس اسم میں یا مزلوں کے ساتھ اور میز کے پانچ مجموعی طور پر ہاں جی یہ ان دو عصمہ گھوشنا کے فیوز و برکت میں سے ایک ذرہ کے برابر نہیں ہے ایک ریگستان کے ریت کے ذرات میں سے ان یعنی ذرہ کے برابر نہیں ہے ایک عظیم ریگستان کے ہاں جی ایک وسیع ریگستان کے جو ہے ریت کے, کے ذرات میں سے ہاں ریت کے ذرات میں سے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے کیونکہ اس کائنات میں جو بھی عزتیں اور ذلتیں ہیں سب ان دونوں آسما کے ظہرات و مظاہر ہیں اللہ تعالیٰ نے موجودات عالم میں سے بعض کو بعض پر حضلت و برتری عطا کیا ہاں جمادات پر نباتات کو برتری عطا کیا نباتات پر حیوانات کو فوقیت و حجلت دیا اور انسانوں کو تمام جمادات نباتات حیوانات پر حضلت برتری عطا کیا اور انسان کو جو ان سب کا مخدوم بنا دیا اور ان سے یہ سب انسان کی خدمت کرتے ہیں اور ان سب کو جو انسان کا خادم بنا دیا یہ سب اسی ذات اقدس المعز والمجل کے حکمت و ظہرات و تجلیات ہیں اور انسانوں کے اندر بھی بعض کو بعض پر حضلت و عزت دے کر جو ہے دے کر بعض کو بادشاہ بنا دیا بعض کو ان کا کار بنا دیا بعض انسانوں کو حاکم بنایا بعض کو محکوم بعض کو اولاد دے کر عزت دیا بعض کو مال و دولت دے کر عزت بخشا بعض کو علم و ہنر دے کر معزز بنا دیا بعض کو ہر نو علم و ہنر سے محروم رکھ کر محکوم قرار دیا وہ لوگوں کے حاجم بن گیا بیچارہ بس یہ سب اسی ذات اقدس المعز المزل جل جلال کے علم و حکمت کے کرشما و آثار و مظاہر ہیں اور اس کے معز اور اس کے المعز و مزل ہونے کی واضح دلیل ہے اور ذات اردس کے جو عزت دینے والا اور ذلیل کرنے والا ہونے کی جو ہے واضح دلیل ہے لہٰذ اس عظیم ذات کے اوصاف ہے جمیلہ و صفات و آسما اور کے فیوز و برکات جو ہی لا لاتحسا ہیں انسان ان کو شمار کرنے کی انسان بیچارے کی کہاں بس ہے ہاں جی لاتحسا ہیں بے شمار ہیں لا تعداد ہیں ہاں جی اور اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات میں اطلاق رکھتے ہیں ان کا کوئی بھی اس کے لیے کوئی حد و حدود کوئی بھی مخلوق بیان نہیں کر سکتے معین نہیں کر سکتے ہیں لہٰذا صفات المعز المزل میں بھی اطلاق کا مالک ہے اللہ تعالیٰ بلا, شک بلا شبہ ہر عزت و ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے اور جسے چاہیں عزت دے دیں جسے چاہیں ذلت دے دیں لیکن یہ بات ہمیں جاننا ضروری ہے جذا نگرامی کی اس کی مشیت آندھی باندھ نہیں ہے اور کسی کو عزت دیتے ہیں اس کے پیچھے بھی حکمت ہے اور کسی کو ذلیل کرتے ہیں اس کے پیچھے بھی حکمت ہے عزت بھی حقدار کو دیتے ہیں ذلت بھی وہی ہوتے ہیں جو ذلیل ہونا چاہتے ہیں اس کے کرتوت ایسے ہوتے ہیں جس سے وہ ذلیل ہو ہیں آندھی باندھ نہیں ہے اس کے تمام فیصلے علم حکمت کے ان مطابق ہوتی ہے لہٰذا میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کاغذات کے ان کے <تصفح> <تصفح> ذریعے اس مقدس ذات کے ہمیں جو ہے معرفت عطا کریں اور اس کی معرفت کے نظرے میں ہمیں سچی بندگی کی توفیق دے دے بمعارفت بندگی کی توفیق دے دے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی کیویائی کی اس کی عظمت کا ہمیں ادراک دے دے اس کے علم بے حد قدرت لائے تنہا کی جو ہمیں معرفت دے دے اس کی تمام صفات آسما کی تاکہ ہم جو ہے کمال عجیزی کے ساتھ اس کے درگاہ میں جھکے رہیں اس کا بندہ بن کے رہیں اس کے درگاہ میں کبھی بھی سرکشی کی نافرمانی کی جرعت نہ کر سکے اس کی عظمت کے سامنے ایک ابد حقیر اور دلیل بن کے رہیں تو جو جاندہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ اس کے حضور میں عاجزی سے پیش آئیں گے پیار نبین سے کچھ بیناً تواز علیہ اللہ رفا اللہ جو شاخ اللہ کی معرفت معروف کی وجہ سے اللہ کے انہوں نے چکتا ہے توازن کرتا ہے عزیزی کرتا ہے انکسار کرتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی میرے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ذات اقدس کی معرفت کی توفیق دے دیں اور وہ او ذلت و عزت اسی کے ہاتھ میں پر دگارہ ہم سب کو تمام مسلمان عالم کو عزت و شرف سے نوازے اور دنیا آخرت دونوں کی ذلت پشی اور خواری سے ہم سب کو نجات عطا فرما. آمین امین آمین